وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو الحكيم اور اللہ نے اس نبی کو ان میں سے ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی بھیجا ہے جو اب تک عرب مسلمانوں سے نہیں ملے ہیں اور وہ زبردست بڑی حکمتوں والا ہے اس آیت میں آخرین آیت دو کے کلم الین پر معطوف ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان عربوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا جو عہد رسالت میں موجود تھے اور ان عربوں کے لیے بھی جو صحابہ اکرام کے بعد قیامت تک پیدا ہوں گے بعض مفسرین نے وہ آخری نمنہم سے اہل عجم مراد لیا ہے جو اسلام میں داخل ہوئے اور قیامت تک داخل ہوتے رہیں گے اور کہا ہے کہ عجمی مسلمان اگرچہ عرب نہیں تھے لیکن اسلام لانے کے بعد انہیں میں سے ہو گئے اور ایک امت بن گئے اللہ تعالیٰ نے صورت الطبہ آیت اکہتر میں فرمایا ہے ولم مینون تو بعض اولیا اوباعظ مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے ولی اور دوست ہوتے ہیں امام احمد اور بخاری و مسلم وغیرہ نے ابو حرار رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ سورتُ الجمہ نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو پڑھ کر سنایا اور وہ آخری نہ منہم لما بہم تک پہنچے تو ایک صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں جو اب تک ہم سے نہیں ملے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ سلمان فارسی کے جسم پر رکھ کر فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر ایمان سریا پر بھی ہوگا تو اسے اس کی قوم کے کچھ لوگ پا لیں گے حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ یہ صورت مدنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے